ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الكتاب أنزل, أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوضا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي العالمین سورہ الکف ہم شروع کر رہے ہیں سورہ کاحف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو جو چار ادوار میں تقسیم کیا گیا اس میں اس سورہ کا تعلق تیسرے دور کے ساتھ پہلا دور پہلی وہی سے لے کر سنتی تین تک اقراب میں رب کل خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تین سال تک ذاتی طور پر خصوصی دعوتوں میں اپنی برادری کی حد تک کام ہوتا رہا تین سال کے بعد دوسرا دور شروع ہوا سن تین نبی سے لے کر پانچ نبوی تک اس میں آپ کو حکم دیا گیا کمبانزر و ربقا فکبر فسدہ بات عمر جو آپ کو حکم دیا گیا کھل کر کہیں اور دین کی دعوت کا کام پھر کھلے آپ شروع ہوا اس میں پہلے تین سال تو کفار یہ سمجھتے رہے کہ یہ کوئی ایک نظریہ ہے جس میں ہمارا مشورہ لیا جا رہا ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے رائے لی جا رہی ہے دو چار دن میں ٹھیک ہو جائے گا جب بات کھل کر کرنی شروع کر دی عام مجموعوں میں بات ہونا شروع ہو تو پتا چلا کہ یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں پھر تین نبوی سے لے کر پانچ نبوی تک سب سے پہلے لالچ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جو نچلا طبقہ تھا غلاموں کا اور کمزور لوگوں کا غریب لوگوں کا جن کبھی کو کوئی قبیلہ نہیں ان پر تشدد تشدد کے ذریعے ہٹا دیے پانچ نبوی سے لے کر دس نبوی تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارگٹ بنا لیا گیا دس نبوی کے بعد تیرہ نبوی تک تین سال قیامت کے تین سال جن میں پہلے پانچ سے لے کر دس تک شیب بنو ہاشم کا واقعہ ہوا تین سال تک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں محسور رہے اور کوئی زندگی کے وسائل اور ذرائع وہاں نہیں تھے کوئی باغ نہیں کوئی کھیتی نہیں کوئی پانی نہیں ایک دو دن کی بات نہیں تین سال اس حالت میں نکال دینا انتائی قسم پرسی کا عالم اس کے بعد سن دس ہجری میں دس نبوی میں حضرت خدیجہ ضلع عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ابھی طالب بھی آنکھیں بند کر گئے ان دو ہستیوں کا ہاتھ اٹھ جانے سے کفار نہیں سمجھا کہ انہیں ایک عام ریلیز مل گئی ہے جو کر سکتے ہو وہ کرو اس کے بعد کفار مٹانے کے چکر میں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دروازہ کٹکھٹا خٹ رہے ہیں کہیں سے کوئی ریلیف ملے کہیں سے کوئی سکھ کا سانس کاشت تشریف لے گئے وہاں بھی انکار ہوا شدت ہوا واپس آئے مکے میں داخل ہوئے تو متام ابن ادھی کافر ہے اس کی پناہ میں داخل ہوئے مکے کے اندر حج جو عمرے پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے کیمپوں میں جا کر بات ہوتی ہے کہیں سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو جواب نہیں کوڑا جواب قدر کافر ہیں جو بالکل کھلے بند مشورے شروع ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے بات تو پہنچ جاتی ہے کہ جناب بڑی سنجیدگی سے یہ مشورے ہو رہے ہیں سیریس ڈسکشن چل رہی ہے کہ آپ کو المینیٹ کر دیا جائے مٹا دیا جائے جان چھوٹ دے اور آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے مجھے انہوں نے کیا مٹانا ہے یہ مٹ جائیں گے یہ بات طے ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کوشش کر رہے تھے یہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ عذاب سے بچ اگر سالے کی اونٹنی پہ ہاتھ ڈالنے سے قوم برباد ہو جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ کر کے قوم بچ نہیں سکتی آپ ان کی ہمدردی میں دن رات کام کر رہے تھے اللہ نے فرمایا ویزیام کو رو بےکل کا فرو لے اس کا او اختلو کا او یوخر تین آپشنس پہ بات چل رہی تھی لے کا آپ کو قید کر اور ہر قبیلہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پولیس ہو یو این او قسم کی تمام قبائل پر مشتمل جو نگرانی کرے اس قید خانے کی تاکہ کسی ایک کو بلین نہ کیا جا سکے اور بنو حاشم کسی ایک قبیلے سے لڑ نہ سکے ساری زندگی کے لیے ڈال دیں یافت لوگ یا قتل کر دیں اور اس کے لیے بھی یہی کہ کوئی ایسی فورس ہو جس میں تمام قبائل شامل ہوں اور وہ حملہ کر وہ ختم کر دیں تاکہ کسی ایک پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے کہ اس قبیلے نے مارا اور بنو ہاشم کتنے قبائل سے لڑیں گے تمام عربوں سے تو نہیں لڑ سکے اوق رجو کا یا آپ کو یہاں سے ملک بدر کر دیں نکال دیں اور یہ تیسرا جو آپشن تھا شیطان نے سختی کے ساتھ اس کا رد کر دیا کہ تم لوگوں کو پتا کہ شیف کی زبان میں کتنی مٹاس کتنا اثر ہے نکال دو گے تو یہ چند سالوں میں پورا عرب چڑھا کر تمہارے اوپر لے آئے لہذا یہ تیسرا اپشن تو بھول جاؤ یہ دو کی بات اور اس میں بھی اس کی رائے جو تھی وہ قتل کی طرف تھی یہ آخری جو تین سال اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کے سینے کو کھولا اسلام کے لیے اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر گئے یہ جو تیسرا دور ہے جس سے متعلق یہ سورہ کاف اس لیے کہ جو بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ اللہ کی زیر ہدایت کیا اور قرآن حضور کی روز کی زندگی کو روز کے واقعات کو ڈسکس کر رہا ہے اس کے بارے میں نازل ہو رہا ہے لہذا قرآن کے جملے یہ بتاتے ہیں باتیں یہ بتاتی ہیں صورتیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا بات ہو رہی یہ کون سا دور چل رہا ہے کس دور سے متعلق مشورہ دیا جا رہا ہے تو اس دور میں جب یہ سورہ کاف نازل ہوئی تو اس میں یہود نے تین سوال بھیجے تھے بات میں پہنچ چکی تھی کہ کسی صاحب نے نبوت کا دعوی کیا تو انہوں نے وہ تین سوال بھیجے جن کا ذکر اربوں میں نہیں ہوتا عرب ان واقعات سے واقف نہیں تھے اب یہود یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ان صاحب کے پاس کوئی غیب کا ذریعہ ہے یا نہیں اگر ہوا تو بات پتہ چل جائے گی اور اگر نہ ہوا تو انہیں پتا ہی نہیں ہیں ان واقعات کربوں میں تو وہ ہیں ہی نہیں معروف نہیں ہیں وہ واقعات اس میں ایک اصحاب کاف کا معاملہ تھا ایک موسا اور خضر علیہ السلام کا تھا اور ایک ضلع کا واقعہ ان سے پوچھو ان تین واقعات کے بارے میں وہ کیا کہتے اللہ تعالیٰ نے ان تین سوالوں کا جواب بھی دیا اور ان تین سوالوں کے جوابات کو ان حالات پر فٹ بھی کر دیا جو اس وقت دادا یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اہل ایمان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہاں تک کہ ایمان کی حفاظت کے لیے انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو اس صورت کے فورن بعد پھر ہجرت ہبشہ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ تم یہ بھی کر سکتے اور اس کے بعد پھر ہجرت حبشہ ہوئی آن جور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے کہا کہ اپنے بیوی بچے لے کے آپ لوگ نکل جہاں آپ کو امن نصیب الحمد الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اللہ زی انضل آبد الکتاب جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی وہ علم یج اللہ اور اس میں کوئی ٹیڑھا پان نہیں رکھا کوئی کجی نہیں رکھی بڑی سیدھی سی کتاب ہے بڑی سیدھی سیدھی بات کرتی ایج پیچ نہیں ہے اس کے جو بات کہنا چاہتی ہے وہ کہتی واللہ لا يستحی من حق نہ وہ شرماتا ہے نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے اور حکم بھی یہی ہے. سیدھی بات کرو یا آئی اللہ جی نا قولا کو لو کالن سدیدا سیدھی بات کرو یہ جو زبان کو گمہ پھرا کے اور وہ ڈپلومیٹک قسم کی گفتگو ہے جس میں اگلے کو سمجھ نہ لگے آپ انکار کر رہے ہیں کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مکر ہے فریب ہے یا سب نو دونوں میں سے کوئی ایک بات کرو اولو کالن صدیدہ سیدھی بات اللہ کو رستہ بھی سیدھا پسند ہے بات بھی سیدھی پسند اسی لیے منافقین پہ زیادہ غذب ہے اللہ کا کافروں نے تو کھل کے کہا کے نہیں مانتے تھے بات ختم ہو گئی انہوں نے کاجی مانتے لیکن نہیں مانتے کالو سمعنا نا ہم لائے اسمعون کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر سنتے نہیں خاد آمنوا دھوکہ دینا چاہتے المنافقین فی الدرک الاسفل میں نار کافروں کی دو میں ایک کھلے کافر ایک چھپے کافر چھپے کافر منافع اور وہ وہاں پہ سی گریڈ میں ہوں گے سی کلاس ملے گی انہیں جہنم کے اندر پھر در کے لسفل لوئر کلاس جو ہوگی وہاں کی وہ ان کے نصیب میں علامیہ جا ایواجا اس نے اس کتاب میں کوئی عوج رکھا نہیں جن کو عوج نظر آتا ہے ان کی اپنی نظر بہنگی ہو سکتی وہ اپنی نظر چیک کروائیں اپنی عقل کا علاج کروائیں کہیں سے اس میں کجی نہیں ہے ان کے اپنے یہاں کوئی وائرس ہے لم یا جل لو ایوج یہ بڑی تبیان اللہ کلے کل شاہ ہر چیز کھل کر بیان کر من لہ دباسن شدید املادن ام یہ خود بھی سیدھی ہے اور بندوں کو سیدھا کرنے آئی ہے یہ قیم ہے یہ قیام چاہتی ہے سٹرکٹ یہ تمہاری ذمہ داریاں یہ میری یہ تمہارے حقوق ہیں تم یہ کرو میں یہ کروں گا اوفو بیادی دی اوفے بیاہ دے کرو یاد کرو نعمت اللہ علیہ ومیشہ کا اللہ جی وہاں صاحب وہ عہد جو تم نے اس کے ساتھ بڑا پکا کیا ہوا ہے یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ ایک ایگریمنٹ عہد ہے اے اللہ میں کچھ بھی ہوں لیکن آج سے میں نے تمہیں لا بنا لیا تیرا حکم میرے اوپر چلے گا میں سرینڈر کرتا ہوں میری کوئی مرضی نہیں میرا کوئی آپشن نہیں میری کوئی رائے نہیں مومن کے ہاتھ میں اپنی رائے نہیں رہتی ادھر کلمہ پڑتا ہے ادھر اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے, قبضہ چھوڑ دیتا ماکان علیہ مومن والا مومنطن ازا کا رسول ہوں امرن این یقون الحم الخیر مومن مرد اور مومن عورت اللہ رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد ان کے لیے ما کان اللہ الخیارا دے ہے نو آپشن کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کوئی چوائس باقی نہیں رہتا ایک ہوتا ہے کہ جی یہ دس سوال ہیں دس میں سے آپ پانچ کر لیں دس میں سے آٹھ کر لیں آپ کے پاس آپشن ہے کہ یہ نہ کروں میں اگلا کر کوئی نہیں اللہ رسول و امرن این یقون اللہ تو من امر ان دیر پرسنل افیر شادی کے بارے میں نبی دے فلاں کی بیٹی کا نکاح میں نے فلاں سے کر دیا اس کا بات بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کرتا نکاح ہو گیا نبی کہہ دے میں نے فلاں کی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ قرآن کی صورت پر کر دیا نکاح ہو جاتا نبی کہتے فلاں کی بیوی بی کو طلاق طلاق ہو جاتی وہ ہستی اختیار آپ نے سرینڈر کیا اللہ کے سامنے فیزیکلی آپ نے ہاتھ دیا ہے. کس کے ہاتھ میں محمد رسول الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اختیار کو کیش کون کروائے گا اللہ کا رسول کیسے ثابت ہوگا کہ آپ نے اپنا اختیار چھوڑ دیا نبی جس کے مال میں سے جتنا چاہے جتنا باپ کو اختیار ہوتا ہے نا اپنی اولاد کے مال میں باپ بیٹے کی زمین بھی لے سکتا ہے مال بھی لے سکتا ہے مکان بھی لے سکتا ہے بندہ اور اس کا مال دونوں باپ کی ملکیت ہوتے اور نبی باپ سے آگے ہوتا ہے نبی کا ادھیکار انسان پر مسلمان پر باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے النبی اولا بل من امینانس نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی آگے ہوتا اس لیے تو جان لٹاتے تو من سیدھا یہ کرو یہ نہ کرو الحلال و بین وال حرام حلال واضح ہے حرام بھی واضح ہے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے ایمان یقین کا نام ہے زن اور گمان کا نام نہیں ہے لندر اباسن شدید امدن تاکہ وہ انظار کرے لوگوں کو خبردار کرے شدید عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آئے گا آنے والا ہے جس کو انہیں فیس کرنا ہے وایو بشیر المؤمنین اور ایمان والوں کو بشارت دے رسول کا کام یہ دو انظار تبشیر باقی ساری آگے اس کی فرعات ہیں اور اس کی برانچز ہیں جو بھی ہے انذار اور تبشیر انا ارسل نا قبل حق بشیرن و نذیرہ دعوت ہے تو وہ ان دو کاموں کے لیے کہ اس سے بچ جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ دعوت اسی چیز کی آؤ یہ کام کرو تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ جنت میں داخل ہو اور بشارت دے ان کو جو ایمان والے ہیں اللہ زینے عاملحت جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اچھے کام کرنے والے ہیں ایمان کے ساتھ اجرن حسنا کہ ان کے لیے بڑا بہترین اجر ہے بدلہ ہے ان کی ان قربانیوں کا اور ان عبادات کا اور ان مشقتوں کا جو دین کی خاطر وہ برداشت کرتی اور اس اجر میں انوکھی بات یہ ہے ورنہ لوگ یہاں دنیا میں بھی جنت بنا لیتے ہیں آخرت کی جنت اور دنیا کی جنت میں ایک فرق ماں پہ سینہ فیہ ابدا اس میں تم ہمیشہ رہو گے ٹھہرے رہو گے وہاں اور یہاں ٹھہرنا کوئی نہیں جنت بنا لو محلات بنا لو روز جہاز آ رہے ہیں ہوروں کے اور جناب وہ ادھر سے دریا کاٹا ادھر گھسا دیا محل میں گھسا دیا تجریم تحت کے جو چاہ کیا کوئی قانون کوئی پوچھنے والا نہیں ان کی جنت ہی ہے نا یہ لیکن کیا ہوتا ہے پھر کینسر ہو گیا پھر لے گئے پھر مر گئے پھر اٹھا کے دفن کر ہیں بات اتنی تھی نا وہی کا لمبا مطالعہ حیاتی دنیا تم غریب ہوتے تو بھی تمہاری زندگی اتنی ہوتی بادشاہ تو بھی تمہاری زندگی اتنی مکا سے یم کو سو ہوتا ہے کسی کا کسی جگہ ٹھہر جانا زمین میں جو پانی ٹھہرتا ہے اس کو اللہ نے فرمایا وہ اما ماں نا صفا یم کو لوگوں کے جو فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے پانی پھر آپ کنویں سے نکالتے ہیں پمپ سے نکالتے ہیں جی ماں کے سینہ فی ہے آپ تم وہاں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرو نہ روز مکان بدلی کرو اب سامان اٹھایا چوتھے پانچویں چھٹے فلور سے پھر مصیبت دوسری جگہ لے جا وہاں بھی دو مہینے گزرے اس نے بھی کہا چھٹی کرو نکلو بھائی وہ ماں امی مخرا ایک دفعہ چلے گئے کوئی بلدیا والا آگے نکل گیا اللہ ادب نہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تم بھی ہمیشہ رہنے والی ہے ماں کے تین افیح آباد وہاں اگر اولاد ساتھ ہے تو ہمیشہ ساتھ ہے یہاں یہ جو جب تک میٹرک کرتی ہے ایفے تک آپ کے ساتھ اس کے بعد کوئی امیرکا میں کوئی قبرص میں کوئی چیکو سلواکیا چلا گیا کوئی رشیا چلا گیا اس کے بعد پھر ان کی اپنی لائن ہوتی ہے ابا مر رہا تھا کہتا بلا وہ کہتا میرے ایگزام چل رہے ہیں، تم چلو ہم آ جائیں گے بعد رفتہ رفتہ ہی آ جائیں گے ڈرتا کیا ابا جان چلو وہاں اولاد پاس رہ سی نفی ہے آبادہ وہاں کا جو اجر ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے وہاں کا جو مکان ہوگا اس میں تم ہمیشہ رہو گے پر مسجد میں ایک اینٹ جس نے لگا دی اللہ تعالیٰ کے اجر دینے کی آپ سنت دیکھیں کہ اگر ایک کروڑ کی مسجد لگی اور اس میں کسی بندے نے ایک اینٹ دیا ایک درم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے کروڑ کا اجر اس ایک والے کو دیتی کاٹ کے نہیں دیتا بڑی ڈسکاؤنٹ ہے کہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا ہے لیکن پروتگار نے اس پوری قیمت کا اضر آپ کو بھی دے دیا دوسروں کو بھی بانٹ وہ کاٹ کے نہیں دیتا اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں اس کا محال بنا دیا اب وہ محل ہمیشہ رہے گا اگر وہ دنیا میں محل بنا بھی لے تو ایک دن کوچ کرنا جانا لا حالا جانا ہے کوئی بچ نہیں سکتا اس میں ماں کے نفی ہے آبادا تم وہاں ہمیشہ رہو اسی لیے فرمایا ما دا کم وما عند وہ ماں اللہ ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی بچنے والا وہ لاخیرہ تو خیر ان اب بہتر بھی ہے اور باقی رہنے یعنی دو خوبیاں اس کے اندر ایک تو دنیا سے بہتر ہے ہر لحاظ جہاں کی کنکریٹ ہیرے جواہرات جہاں پانی جو استعمال کیا گیا ہے وہ مسک کا ہے خیر بھی ہے وہ اب کا باقی رہنے والی بھی وہ گھر والے کے ہاتھ میں برکت نہ ہو پیسے خرچ ہو جائیں تو گھر والی کہتی ہے تنخواہ لا کے مجھے دیا کریں آپ کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے میں بچاتی رہتی اللہ نے فرمایا جو میرے پاس جمع کرا دیتے ہو میں بچا لیتا ہوں تمہارے ہاتھ میں ہو تو ختم ہو جاتا بیوی بھی بی جوڑے گی کی تو کیا کرے گی آپ کے مکان میں آپ کی مدد کر دے گی مکان ساتھ ہو کے بنوا دے گی لیکن جب آپ کو اٹھا کے مکان سے لے کے جا رہے ہوں گے تو روکے گی نہیں کہ بڑی محنت سے بنایا تھا مکان بناتے بناتے ان کو شوگر ہو گئی تھی ان کو رہنے سارے پوچھیں گے کہ جی یہ کب فارغ کرنا ہے ان کو میت کو گسل کب دینا جی میت کو لے جاؤ جی. حالانکہ بار تختی آپ کے نام کی لگی ہوئی ہے کوئی نام نہیں لیتا ماں کسی نفی آبدا وہاں ہمیشہ رہو گے ہمیشہ کی سوچ یہاں جتنے سال رہنا ہے اتنے سال کی سوچ ہمارے اندر یہ سنس موجود ہے آرضی جگہ کی کون سی یا مستقل جگہ کون سی ہم جس کرائے والی جگہ پہ رہتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی چیز خراب ہو جائے کوئی ٹونٹی لیک ہو گئی ہے کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یار ہم کرایہ دار ہیں ہم کو بدلی کرنے کے اور باب کرے گا ہم اپنا جو وہاں انڈیا پاکستان میں ہیں، اس کو سوار سوار کے کہ یہ ہمارا ہے یہ تو ارباب کا ہے کہیں سے پینٹ خراب ہو گیا اور باب جانے ہو جائیں پتا کہ ہم یہاں آرضی ہیں آج ہیں کل نہیں ہو سکتا اگلا ایگریمنٹ نہ ہو دنیا کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے دنیا کو دنیا کا ہر باپ دیکھتا رہے ہمیں جو ہمارا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے جو مستقل جگہ ہے اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارا جو الحیح المسیح تمہارا ٹھکانا میرے پاس ہے وہ انہی راج ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں پلٹ ہمارا رخ اس طرف ہے مایا کے تین افیح ابادا و یون زیر اللہ زین قال اور تاکہ یہ رسول خبردار کرے اس قرآن کے ذریعے اندار کرے ان لوگوں کو ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ تینوں کہتے ہیں یہود بھی کہتے تھے نصارا بھی کہتے تھے مشرے مکہ بھی کہتے تھے کالت الارا المسیح اللہ کالت ابن اللہ وقالت کالت المسیح ابن اللہ یہودی کہتے ہیں کہ ازار اللہ کے بیٹے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کے بیٹے اور مکے والے کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں اللہ تعالی نے فرمایا کیا بات ہے تمہارے لیے تو بیٹے اف اشفاق بل بنین اللہ نے تمہیں تو چنا پتر دینے کے لیے وکتا خزاں مین الملائ کا اور خود چنی لڑکیاں اجب بات ہے تل کا زن یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے اپنے لیے بیٹے لیتے ہو اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو نہیں اگر کوئی دینی بھی ہے تو وہ چیز جو خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کو دو تم اس معاملے میں یہود و نصارہ سے بھی زیادہ بے انصاف واحذ غلہ وجہ مسوا قدیم ان میں سے جب کسی کو اندر سے دائی آواز دے کے بتائے نا کہ بیٹی ہوئی ہے تو چہرہ جو ہے اس کا سیاہ پڑ جاتا ہے غلہ وج ہودن وہ قدیم اور وہ رنج سے گام سے بھر جاتا ہے جیسے پھٹنے والا ہے یا من القوم قوم سے چھپتا پھرتا ہے مینسو امام بے اس بری خوشخبری سے جو اس کو سنائی گئی منہ چھپاتا باہر نہیں نکلتا میرے گھر بیٹی ہو گئی آیوم سے تو کہتا ہے کہ میں اس کو ساری زندگی کی ذلت کو سر پر بٹھائے رکھوں ہم یا دس ہوں فتو یا مٹی میں دبا دوں نہیں خود تو تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے زندہ دبا دیتے ہو ان کو تم مٹی کے اندر اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو وحضاب بشیرہ بے ما ذرا رحمان کو جو یہ دے رہے ہیں وہ ان کو خود ملے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے بِهِ مِنْ علم ان کے پاس کوئی علم نہیں اس چیز کے بارے میں علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہوں یہودی کہتے ہیں کہ زیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہوں کہ عیسا اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں یہ علم کی بنیاد پر نہیں اچھا ان کو علم نہیں ہے تو یہ اپنے باپ دادا سے سن کے یہ کہہ رہے ہیں ولال ولابا ان کے باپ دادا کو بھی علم کوئی نہیں باپ دادا اپنے باپ دادا کے پیچھے لگا ہوا ہے جب ان سے کہا جائے کہ آؤ کتاب و سنت کی طرف آؤ اللہ رسول کی طرف کہتے ہیں، نہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی ہسبنا ہمیں کافی ہے ما وجدنا علیہ بانا ہمیں اپنے پیو دادے کا جو طریقہ ہے وہ کافی ہے ہمیں باپ دادا کا جو رستہ ہے وہ کافی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے پاس جا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ بتوں کے سامنے اتقاف کر کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ آپ یہ کس کی پوجا کرتے ماتا بدن ڈیفائن کرو کوئی نفع نقصان بتاؤ کوئی آدمی جڑی بوٹی بھی کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نفع دیتی ہے یہ نقصان دیتی کس پہ کھا رہے ہو تمہ کتنا کڑوا ہوتا ہے پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے لیکن کھانے والے کھا رہے ہوتے اس کڑوا کے پیچھے بھی ہوتا جی شوگر پہ کھا رہے ماتا مدون کیوں پوچھتے آبادیں لینا تا بدو ماں لا یسما لا یوگ تیرولہ ان کے شہیا ابا کیوں پوچھتے ہو اس کو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تیرے کسی کام آ سکتا ہے ماں تا اچھا جی ٹھیک ہے تو لا علیسما کو ملتا درون فرمایا جب تم انہیں ان سے دعا کرتے ہو ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے مانگتے ہو ان سے حالیہ اسماؤن سنتے ہیں؟ او ینفاون کم او یا درون یا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ اور ان کی بے بسی کی تصویر ان کے سامنے اللہ نے نقشہ کھینچ دیا دیکھو کتنے بے بس ہیں کہ ان کے سامنے کھانے کی چیز پڑی ہوئی اور مکھیاں اوپر ٹہل رہی لیے کوئی طاقتور چیز آ کے بیٹھ جائے تو آدمی کہے کہ اس سے ڈر گئے مکھھی جیسی کمزور مخلوب اور اپنے کھانے پر پھر رہی ہے نہیں کھانے کو مکھی سے نہیں بچا سکتے تمہیں مصیبتوں سے کیا بچائیں گے مکھھی جیسی کمزور چیز پھر جو اپنا اتنا سا کام نہیں کر سکتے وہ تمہاری مصیبتیں کہاں سے ٹالیں گے دافک طالب والمطلوب مطلوب طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ غریب آدمی تو امیر آدمی کے پاس جائے قرض مانگنے کے لیے اب اگر پاکستان کے پاس کوئی ملک آ جائے قرض مانگنے کے لیے جناب مذاکرات کریں ہمیں قرض دیں تو ہم تو خود کش کھول لیے پھرتے دن ہم کسی کو کیا دیں دعوت طالب مطلوب مکھی نہیں پیدا کر سکتے بڑی بیکار چیز سمجھتے ہو تم یا یاسو دور با ماسال فسٹ می اولا لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے کان لگا کر سنو اندون اللہ یخلو زباب ایک مکھھی نہیں پیدا کر سکتے یہ سارے مل جائے پانچ کروڑ کو پوچھتے ہیں نا ہندوؤں کے دیوتا پانچ کروڑ تک سارے مل جائے تمہارے لاکم نات غزہ مل جائے تمہارے سارے بابے مل جائیں لخ لکوز بابن تم کہتے ہو پتر دیتے ہیں مکھی نہیں پیدا کر سکتے ان کے یہاں بھی ان کا بت کھڑا ہوتا ہے ہمارا لیتا ہوا ہوتا مکے میں کس کا بت تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام لیٹے ہوں یا کھڑے ہوں دعا کس کا حق ہے؟ اللہ کا کال رب کو تم روز عید کرتے دوسروں سے لینے سانت اور تمہیں کیا چاہیے خارشیں دوسروں سے ٹھیک جا کے کرواتے ہو الرجی کا بابا الگ تم نے رکھا ہوا ہے کتے کے کاٹنے کا الگ رکھا ہوا ہے تم اللہ کے لیے رکھا گیا تم نے بیماریاں مر گیا تو بس جی رضا رب اللہ مارنے پہ لگا ہوا ہے بس شفا کوئی اور بیٹھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہمہ انت ربی انت حسبی اللہ انت ربی انت حسبی انت لی نیم انت انتشافی انت کافی فی محمات الامور نہیں لقوبار والا وجٹما سارے اپنی اپنی ٹیکنالوجی لے آئے امریکہ سے کہہ لو مکھی پیدا کر کے دکھا بنا دے مکھی ٹوائز ملتے ہیں آپ کو ہر چیز کی مکھھی بنا دے گائے نہیں کہتے ہم کہ گائے بنا دے اس لیے کہ گائے دودھ دیتی ہے اس کے بڑے فائدے اس کے اندر تو بڑی کریٹیکل مشینری لگی ہوئی ہے ادھر سے گاس داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے دودھ نکل رہا ہوتا ہے نسقی کو ممافی بوتو نہیں ممبئی نے فرتن و دمن لبنا خالصا سائے گنسارے دیکھ لو ہم تمہیں اس کے گوبر اور اس کے خون میں سے وہ دودھ پلاتے ہیں جو کتنا خالص کتنا پیور ہے کتنا ذائقے والا ہے نہ گوبر کی بو ہے نہ خون کا اس کے اندر ذائقہ ہے ہم نہیں کہتے تم گائے بنا کے دو مکھی بنا دو تم ساری ٹیکنالوجی لے آؤ اسٹیلتھ بنا لیا تم نے فلاں بنا لیا تم نے فلاں بنا لیا تم نے مکھی بنا دو نہیں یخر کون والا رشتہ ما اولا شی لاستن خزو ہومن مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے دا فتب والمطلوب ما قدر اللہ حق کا قدرے تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جتنی اس کی قدر کا حق اس لیے دھکے کھاتے پھرتے بہی من علم ولا اباہم نہ ان کو کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم ہے کاب اور اچکل متن تخر ان کے منہ چھوٹے ہیں مگر بات بڑی کر دیتے بہت بھاری بات جو یہ کہتے ہیں بہت بڑی بات سورہ مریم فرمایا وقال الت حضر رحمان و ان لوگوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے لقد جے تم سین تم نے بڑی نامناسب بات بہت بڑا وبال لے کر آئے ہوتا. من ہو تم تقا دستما یا تو فتر نمن ہو و تن شک الردو وہ تخر الجوال و حد حدا اندا آسمان پھٹنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے بہار ریزا ریزا ہونے والے ہیں رحمان کا بیٹا کہتے ہو رحمان کا بیٹا ہوگا تو اسی چیز کا ہوگا ویسا ہی ہوگا جیسا رحمان ہے یق اللہ حکم و حق اور رحمان جیسا کوئی نہیں لئی سا کا مسئلہ شہی جیسی کوئی چیز نہیں وہ کسی مٹیریل سے نہیں بنا ہے وہ مادے کا بنا ہوا نہیں ہے. وہ چیز کا بنا ہوا نہیں ہے. چیز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ جگہ گھیرتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے لیکن وہ جگہ نہیں گھیرتا وہ چیز کا بناؤ نہیں وہ کہاں ہے لام لا مکام ہے جگہ میں نہیں جگہ کون گھیرتا ہے میٹر جگہ گھیرتا ہے میٹر کی جو پراپرٹیز اس میں یہی میٹر جگہ گھیرتا ہے اللہ جگہ نہیں گھیرتا وہ کہاں ہے لام مقام ہے اور اس کی طاقت ہر جگہ وہ ہوا ہے محکم مئی نماکن وَنَحْنُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میاں محمد صاحب کہتے ہیں آپ مکانو خالی دیکھیے لامکان کیا مکان کی انتہا سدرات المنتہا پر ہو جاتی ہے تخلیقات مخلوقات کی انتہا سدرات المنتہا ہے آسمان ہے درمیان میں فلاں ہے فلاں ہے بیت المعمور ہے فرشتے ہیں نبی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی چوتھے پہ کوئی پانچویں آسمان پہ فرشتے ہیں چپے چپے پہ بیت المعمور ہے ستر ہزار فرشتہ صبح داخل ہوتا ہے طواف کے لیے اس بیت اللہ کے بالکل اوپر اسی کی سیٹ میں ستر ہزار صبح داخل ہوتا ہے ستر ہزار شام کو اور جو پہلے دن داخل ہوا تھا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی مگر ان تمام مخلوقات کی انتہا سدرۃ المتہا ہے محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے لامکام گئے کا مطلب ہے کہاں گئے ہیں کسی کو کوئی پتا نہیں آپ مکانوں خالی اس کی کوئی مکان نہ خالی خود کسی جگہ نہیں ہے مگر کوئی جگہ اسے خالی نہیں آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی ہم کیوں چل رہے ہیں وہ قیوم ہے وہ چلا رہا ہے ہم کیوں جی رہے ہیں اس نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ پتے کو درخت سے جوڑا ہوا اس نے یہ نظام کیوں چل رہا یدر وہ بیٹھا ہوا سسٹم کو چلا رہا ہے کسی کو کہاں سے پکڑتا ہے کہاں ڈال دیتا ہے کسی کو کہاں سے اٹھاتا ہے کہاں لے جاتا ہے کُلہ یومن ہوا فیشان وہ بزی ہے یس الومن فیس سماواتی و لب کلّا یومن ہوا فیشان زمین و آسمان والے اسی سے سوال کرتے ہیں. اور وہ ہر دن بزی ہے لگا ہوا ہے بیٹھا ہوا نہیں کابو رات کالے ماتان تخر افواہن ای اللہ کا دبا جھوٹ بتتے ہیں کوئی اولاد نہیں اولاد باپ کی ہم کف ہوتی ہیں. باپ چودھری ہے تو پتر بھی چودھری ہوتا ہے باپ بٹ ہے تو پتر بھی بٹ ہوتا ہے باپ ملک ہے تو بیٹا بھی ملک ہوتا ہے وہ قوم کو شیئر کرتا ہے باپ کی قوم ہم کف ہوتا ہے غریب ہو سکتا ہے باپ کی بہ نسبت لیکن ہم کفھ ہوتا ہے قوم وہی ہوتی ہے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اللہ کو اولاد دے کر سب سے پہلے تو اس کی بیوی ڈھونڈنی پڑے گی تمہیں ہم کف جو اللہ جیسی ہو وہ لا کا مسل ہی اور اس جیسی کوئی چیز ہی کوئی نہیں اللہ یا کون الحادن و لم تک اللہ صاحبہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس کی بیوی کوئی نہیں یہ دلیل دی ہے اولاد کوئی نہیں والم تک اللہ حسا ہے اس لیے کہ اس کی بیوی کوئی نہیں فلاں اللہ کا باخس کا بحض الحدی سے نبی لگتا ہے آپ جان دے دیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے افسوس دیکھیں نبی کا حزن دیکھیے نبی امت کے بارے میں باپ سے بڑھ کر زیادہ شفیق اور رحیم ہوتا ہمیں کوئی تکلیف ہو تو شاید ہماری ماں اور باپ سو جائیں لیکن نبی نہیں سو عزیز ان آ تم جو چیز تمہارے اوپر بھاری ہوتی ہے جس حکم سے تمہیں مشقت آتی ہے ہمارے نبی پہ بڑی بھاری ہوتی ہے یہ مر سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی قانون آتا ہے تو نبی بڑا خوش ہوتا ہے اب رگڑا لگے گا ان کو نہیں یہ پچاس کی پانچ کروانے والا نبی ہے ورنہ کہتا کہ ٹھیک مسجد سے نکلنے نہ دو ان کو مولوی یہی کہتا نا کہ میرے پاس ہی بیٹھا رہے پچاس کی پانچ عزیز ان ہے بڑا بھاری گزرتا ہے ان پر ما تم جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہری علیکم ہمارا نبی لالچی ہے مگر تمہارے بارے اپنی کوئی فکر پل سرات پہ بھی کھڑے ہوئے امتی امتی ہری علیکم جو اچھی چیز دیکھتا ہے تمہارے لیے مانگ لیتے باپ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اپنا آپ بھول جاتے بازار جاتا تو پھر اپنی جوتی نہیں اولاد کی جوتی بچے کی جوتی یہ فٹ ہوگی اپنے کپڑے نہیں اولاد کے کپڑے اولاد کے کھلونے اس کی فکر لگتی ہر علیکم جو بھی چیز دیکھی اچھی تمہارے لیے مانگو کوئی سخت حکم آیا تمہیں میں بھی نہیں اب ساری ساری رات کھڑے ہو کے رو کے ڈسکاؤنٹ مانگو کبھی میدان عرفات میں سر رکھا ہوا ہے کبھی مشر الحرام کے اندر ڈسکاؤنٹ مانگی جا رہی ہے اے اللہ ظالم کو بھی تو مظلوم کو اپنے یہاں سے کمپنسیٹ کر کے اور اس کو بدلہ دے کے تو ظالم کی بھی بخشش کر سکتا ہے یا اللہ میری قوم زمین میں نہ دھسے. یا اللہ میری امت پر کوئی اس طرح غالب نہ آ جائے کہ یہ ساری کی ساری محکوم ہو جائے نہیں وہ جو اقبال نے کہا کہ جہاں میں اہل ایما صورتِ خورشید جیتے تھے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے کوئی زمانہ تھا فلسطین آزاد تھا باقی ساری مسلم دنیا مقبوضہ قبضے میں تھی. کالونی بنی ہوئی تھی فلسطین آزاد تھا اسی لیے محمد علی جوہر نے کہا تھا مجھے یہاں دفن کر میں غلام ملک میں دفن نہیں ہوں برطانیہ میں کہا تھا یا میرے ملک کو آزادی دو یا میری قبر کے لیے جگہ دو میں غلام ملک میں دفن نہیں ہونا چاہتا آج باقی آزاد ہو گئے وہ محکوم ہو گئے تو ہری علیکم بالمؤمنین مومین رعف مؤمنوں کے بارے میں بڑی رافت ہے ہمارے نبی کے اور رہیم رافت کہتے ہیں کہ اگلے کے مسئلے کو اگلے سے بڑھ کر زیادہ سمجھنا یعنی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور آدمی اس درد کو اپنے اندر فیل کرے گویا یہ میرے اوپر گزر گیا یہ ہے رافت جیسے کسی کی اولاد کے بارے میں اگر کوئی پڑھے چار سال کا بچہ گٹر میں گر گیا اور مر گیا گاڑی کے نیچے آ گیا تو جس کا اپنا چار سال کا ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے بچے کی فوٹو لگ جاتی میرے جیسا تھا اس کا اور تصور سے پسینہ آ جاتا جس کا اپنا ہے اس کو درد زیادہ محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ کمپیر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی تعلق ہے رافت اس کو کہتے کہ بندے کے مسائل سے اس سے بڑھ کر آگاہ ہو آپ دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوا کہ بارش ہوئی اور کوئی صاحب سڑک پہ جا رہے ہیں سائیکل یا پیدل جا رہے ہیں اور سلپ ہو کے گر جاتے ہیں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو کی لگاتے ہیں لوگ موج ہوگی ان کا تو لائیو پروگرام آ گیا کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوڑتے اور آگے بڑھتے اس کو اٹھانے کے لیے اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جس پہ وہی وہ کچھ گزر جاتا ہے جو اس پہ گزرا ہے چہرے کا رنگ پھک ہو جاتے ہیں زمین پاؤں پکڑ لیتی ہے سکتا ہو جاتا ہے کیا ہو اس بیچارے کا بنے گا اتنی لگی ہوگی یعنی جو سائیکل والے پہ گزری ہے وہ اس پہ گزر جاتی اس کو کہتے ہیں امپیتھی اور وہ جو سائیکل اٹھانے گئے اس کو کہتے ہیں سمپیتھی وہ ہمدردی ہے یہ رافت ہے جو ادھر گزرا ہے وہ ادھر گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی خاتون گری ہیں اور وہ اوپر سے لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی تو اس تصور سے تندورہ پہنا ہوا ہے لڑکتی آئی ہے تو بےچاری ننگی ہو گئی ہوگی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا حیات خبر دینے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے پاجامہ پہنا ہوا تھا آپ نے بے ساختہ فرمایا اللہ رحم کرے پاجامہ پہننے والی ہو ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پجامہ پہننے والیوں پر رحمت کرے اس کا پس منظر یہ کہ جو ادھر گزرنی تھی وہ تصور اور نبی پہ گزر گئی بالمؤمنین منی الرحیم اور صرف مسئلے کو سمجھتا نہیں ہے اس کے حل کے لیے باغ دوڑ بھی کرتا ہے اس کا نام رحمت بالمؤمنین منی لہٰذا یہ لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو اس رنج میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی مر جاؤ گے قرآن میں بار بار یہ الفاظ آئے ولا تحظنالی ابھی غم مت کھاؤ ولا قد نہ عالم و اللہ کا یز کو کا اپنی جان مت دو فلا اللہ کا باخن نفس نبی تو اپنی جان کو گھونٹ کے مار اتنا دکھ نہیں مان لاتے تو نہ لائیں آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے ہم نے آپ سے گن کے بندے نہیں لینے ہیں کتنے بندے لازمن بھرتی کر کے لے کے آؤ نماح کل بلاگ وہ علح آپ کے ذمہ پہنچانا ہے ماں علحل بلاگ تیرے ذمہ تو نبی سے پہنچانا ہے تو نے یہ کیا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا کہ ان سب کو جنت میں لے کے جانا فلا اللہ کا باخ سک آپ اپنی جان کو گھونٹ کر مار رہے یہ ہے نبی کی رافت رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میری اور تمہاری مثال اس طرح جیسے کوئی شخص روشنی کے لیے دیا جلاتا ہے اور پروانے اس پر گرا چاہتے ہیں ادھر سے آ ہیں جلنے کے, سے جلنے کے لیے ادھر سے جلنے کے لیے آ رہے ہیں ادھر سے جلنے کے لیے اور وہ بندہ انہیں دونوں ہاتھوں سے ہٹا رہا ہے میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کے گرے پڑتے ہو فلاں اللہ کا بے سے افسوس سے آپ کی جان چلی جائے گی اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات کو نہ مانیں اور اتنا غام نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایک جگہ فرمایا ولا شاہ رب و کالا آ مانا مان فل آر کلو ہم نبی اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے بچتے سارے ایمان لے مگر اللہ جبر نہیں کرتا اللہ نے جان بوجھ کے یہ امتحان کا اصول ہے کہ اگلے کو غلط کرنے کا موقع دو امتحان نام ہی اسی کا دنیا میں بھی جب آپ کسی سے امتحان لیتے ہیں تو اسے یہ حق دیتے ہیں کہ چاہے تو وہ سفید پیپر اٹھا کے دے دے اپنے ممتحن کو ایک سوال کا جواب بھی نہ لکھے پٹائی نہیں ہوگی امتحان میں پٹائی نہیں ہوتی لہذا دنیا میں پٹائی کوئی نہیں ہے پٹائی کا دن اس نے الگ رکھا ہوا وہ اکتیس مارچ آئے گی وہ یوم الدین یوم جزا جس نے ریزلٹ آؤٹ ہونا ہے امین ہُم شکی ان سعید ظاہل کا یوم مجموع اللہ ظاہل کا یوم مشہود ومان اخر اللہ اجل معدود۔ یوما یات لا تک اللہ اللہ بے فمن شکیم وسائی وہ دن آئے گا دنیا میں بھی امتحان لینا ہو تو طالب علم کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ غلط لکھے یا صحیح لکھے اسے حق حاصل ہے اگر ٹیچر پکڑ کے ممتین پکڑ کے سوال اسی جگہ ٹھیک کروا دے پھر یہ تو کلاس روم ہو گیا نا پھر یہ امتحان وہ ایگزامیشن ہال تو نہیں ہے دنیا میں اللہ گردن پکڑ کے تم سے نماز پڑھوا دے تو پھر یہ ایگزامنیشن ہال تو نہ ہوا دنیا پھر تو یہ کلاس روم ہے بلا او شاہ ربو کا من فی اللہ دیکھو لوگ جمیا اگر تیرا رب جبر کرنے پہ آتا تو سارے ہی دنیا میں مومن ہوتی اللہ تعالیٰ جب جبر کرتا ہے اس نے مرغی پہ جبر کیا بطخ پہ جبر کیا انڈوں پہ جا کے بیٹھتی اور کوئی فارمین نہیں کوئی سپروائزر نہیں کوئی اوور ٹائم نہیں کوئی کارڈ پنچ نہیں کرتی دوسرے تیسرے دن اٹھ کے کھاتی ہے بیٹھی ہوئی ہے بیچار یہ جبر ہے اگر اللہ تیرے اوپر بھی جبر کرتا تو مولوی دکے دے کے مسجد سے نکالتا میں نے مسجد لا کرنی اور تو بیٹھا ہوا میں نے تکاف کرنا ہے جبر ہوتا آفا انتر ہن ناسا حقا یقون اے نبی اگر اللہ نے جبر نہیں کیا تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ جنت میں جائیں وہ لازم مومن ہوں امتحان اسی کا نام آپ کے ذمہ کیا ہے وہ کوشچن پیپر بانٹ دینا ابو لاب کے ہاتھ میں بھی دے دو ابو جہل کے ہاتھ میں بھی دے دو فلاں کے ہاتھ میں بھی دے دو فلاں کے ہاتھ میں بھی دے دو عام تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی جی قیامت کے دن اور حالت یہ ہوگی کہ زمین پر پاؤں ٹکے گے نہیں تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور ان سوالوں کے جواب تمہیں دے کر تمہارے پہنچ اوڑے گی عمر کہاں فنا کی ہے جوانی کی طاقت کہاں فنا کی ہے مال کہاں سے کمایا ہے مال کہاں خرچہ ہے کوشچن پیپر دیا کہ نہیں تھی قرآن کیا لوگوں تمہیں ان سوالات کا سامنا کرنا ہے؟ تیاری کر لو جبر نہیں دادا فرمایا انا جالنا ماں زین اللہ بلو تو انہیں آزمانے کے لیے یہ سب کچھ ہم نے دنیا میں جو بسات بچھائی ہے یہ امتحان ہے انا جعلنا ماں الرد زین تن ڈیکوریشن ہے اور یہ ہمیشہ نہیں رہنی اس لیے ہے لین بلو تاکہ ہم ان کو آزمائیں کون ان کھلونوں سے کھیل کر ہم کو بھول جاتا ہے ذکر اللہ ایمان والوں مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے کھیلو ان کھلونوں سے اللہ نے دیے الحمدللہ اللہ اللہ جی علی البار اسماعیل احمد للہ دیے اس نے لیکن یہ بھی امتحان ہے کہ صرف کھیلو دل میں رد ہونا چاہیے دل میں ان کو نہیں جانا چاہیے یہی وہ پلمبا بالا کا ما اس بچہ بھاگنے دوڑنے لگا اٹیچمنٹ ہو گئی تو چیک فورن امتحان ہو گیا کالا بنیا ان میں نام ہے انی اصباؤ کا فن درما جاتا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تو میں کر رہا ہوں دیکھ تو کیا دیکھتا ہے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان جو خواب دیکھی ہے پوری کر دے فرمایا یا آبا طا تو مر ابا وہ کر گزری جس کا حکم دیا گیا ہے بیٹے کو پتا ہے نبی کا خواب وہی ہوتی ہے خواب خیال نہیں ہوتا اسی لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا ٹائم بھی ہو جائے نبی سویا ہوا ہے نبی کو جگانا نہیں ہے پتہ نہیں وہی کا نزول نہ ہو رہا نبی کس چینل پہ لگا۔ ہو. آگے ہم پڑھیں کہ موسیٰ علیہ اسلام جب سو گئے اور ان کے ساتھ جو غلام تھا اس نے کیوں نہیں جگایا ان کو اس جگہ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں خواب میں وہی ہو رہی ہو نبی کہاں ہو میں ڈسٹرب کر کے خام خواہ لہذا کہا کہ اگر کوئی شخص آئے ولاؤ اناؤ صبر تخر اے نبی ان لوگوں کو صبر کرنا چاہیے جب تک کہ آپ خود باہر نہ نکلے ٹھیک ہے جی تو یہ زینت ڈیکشن تم ان میں بھول نہ جاؤ اور اس میں بھی نبی کا امتحان بڑھ کر ہوا ہے ہمیں تو دنیا کی ڈیکوریشن دکھا دی نا اور ہم اس میں بھول جاتے نبی کو اللہ لا مقام لے گیا ہے راہل آیا تل پتہ نہیں کیا کیا نشانیاں دیکھی وہاں بھی پرور فرماتے ماضا گل بس ارو ماں دنیا کو تو ٹھوکر لگائی تھی میرے نبی نے وہاں بھی نظر نہیں چن آئی اور نہ اس نے تو گیانی کی جس چیز کو دیکھا ہے اتنا ہی دیکھا ہے جتنا اس کا حق تھا اس سے زیادہ نظر گڑ نہیں گئی مکے جیسی بستی سے اٹھ کر جانے والا ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں یہاں آدمی کا منہ کھل جاتا ہے کسی بلڈنگ میں جاتا ہے تو شیشے کا دروازہ تو ٹکر مار دیتا ہے کسی سپر مارکیٹ میں جاتا ہے تو بھونچکا ہو جاتا ہے خریدنے کے بجائے آنکھیں کھول کے گنگے کی طرح دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ جو سجا ہوا ہوگا وہ کیا ہوگا اس کا آلم کیا ہوگا اللہ نے تعریف رمائی ہے مَا لقادر آیات رب ہلفبرا بڑی بڑی نشانیاں دیکھیے مگر اتنی دیکھیے جتنا اس کا حق بنتا تھا نبی کی نظر اگر کسی کی تلاش میں تھی ہماری تلاش وہاں کی ڈیکوریشن نے بھی نبی کو اٹریکٹ نہیں کیا ہے نظر رہی ہے متلاشی جی؟ تو کسی اور چکر میں رہی یہ ہے یہ جو کچھ بھی ہے زینت امتحان ہے کیوں ہے زینت لنبلوہم ادھر زینت بنا دی ادھر چینل بنا دیا ادھر ریسیور بندے کے اندر رکھ دیا زینا للناس حب و شہوات من النساء والبنین والقناطیل المقنطرات من الزاب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرص ذالک متعو الحیات دی. ان چیزوں کی طلب بندے کے اندر رکھے بار چیزیں پیدا کر دی. اب شیر گوشت کھاتا ہے سامنے اگر گاس کا بنڈل رکھ دو گے تو کیا اٹریکٹ کرے گا شیر کو اور بکری یا گائے گاس کھاتی ہے اس کے سامنے لا کے دس کلو گوشت رکھ دو تو وہ کیا اٹریکٹ کرے گا اس کو اندر چینل ہونا چاہیے زی نلناس کھیل دیا اللہ نے لوگوں کے دلوں اٹریکٹ کرتا ہے سونا چاندی گھوڑے زمینیں جائیداد یہ کیا ہے انکلزال متعلق حیات دنیا ولہ آپ سودا کرو اس کی طلب کے باوجود چھوڑ دو روزے میں کیا ہوتا ہے پانی کی طلب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سردیوں میں بھی پیاس لنگ جاتی. کیوں نہیں پیتے امتحان ہے اگر پیاس ہی نہ ہوتی تو روزہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کھاتے پیتے نہ ہوتے تو ہم پر روزہ فرض ہی نہ کرتا فرشتوں پر کوئی نہیں روزہ فرض کیونکہ ہم کھاتے پیتے اسی میں ہمارا امتحان ہے تو زینت بار پیدا کر دی اندر ریسیور پیدا کر دیا اور سامنے خود آ کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں ادھر آتا ہے پروانہ کے ادھر جاتا ہے یہ ہے لات الحکم اموال حکم والا اولاد حکمان ذکر ہمیں نہیں بولنا ان سے کھیلو دل میں ان کو نہیں جانا چاہیے یہی ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان یہی ہم میں سے ہر ایک کا ہوتا ہے ہر ایک اسماعیل ہے اپنی اولاد صاحب کو اسی طرح پیاری ہے اللہ کی راہ ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں جی یہ چار بہنوں کا بھائی ہے جی یہ پانچ بہنوں کا کیلا بھائی ہے جی یہ سات بہنوں کا اکیلا بھائی لہٰذا سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو زیادہ سنبھال کے رکھو اس نے سات بہنوں کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے کل بگڑا ہوا ہے رات کو ڈھائی بجے آ رہا ہے کوئی پوچھنے ہو کیوں یہ جی اکیلا پتر ہے ابو آج میں نے درس نہیں جانا پتر تم آج نہیں تم کل بھی مت جاؤ خلی والی موت تم مت جاؤ ٹیک اٹ ایزی اب اسکول نہیں جانا مت جاؤ پیسے ڈھیر سارے پتر کو دکان ڈال دیں گے یہ امتحان میں فیل ہونے والی بات اللہ نے بھی ابراہیم کو اکیلا ہی دیا تھا نوے سال بعد دیا تھا رو رو کے لیا تھا جب امتحان ہے نماز کا وقت ہے تو اٹھانا ہے. جاؤ پڑھو اللہ نے بلایا ہاتھ جب بچے کو آدمی دیکھتا ہے لیٹ نائٹ سویا ہے اب اس کو جگاؤں نہ جگاؤں جگاؤں نہ جگاؤں اب اس پہ کون سے ہو جائے گا ہم نے بھی بڑی دیر سے شروع کی تھی چلو پال لے گا ابھی ہونے دو اس کو سو خیال آتے نہیں اٹھاؤ اس کو وہ کسی کی امانت ہے تیرے پاس کل سوال ہوگا تو یہ بڑا امتحان ہوتا ہے لینا بلو ہم ائیو ہوم ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کر کے لاتا ہے کون احسن ہوا بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے ہم زیادہ کر دیتے ہیں یعنی فرض نماز کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سنتے اور نفل بنا کے دس رکھاتے پر دے لیکن وہ جو دو چار فرض پڑھنے ہیں نا ہم نے ان میں کوے کی طرح چونٹے مارنے زیادہ پڑھ دیتے ہیں. بہترین نہیں پڑھتے ہاتھ بیزی ہوتا ہے داڑھی میں کانوں میں ناک میں ہاتھ نے سیکھے ہی نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ باندھ رہے سلوار ٹھیک ہو رہی ہے جیب میں چیک کیا جا رہا گھڑی چیک کی جا رہی ہے کیا ہے؟ یہ نماز ہے یہ احسن نماز ہے والا ناجی انزین آسن ابھی میں جو بہترین کیا ہوگا اس کا جرم ملے بگاڑ کے تو کوئی بھی چیز لے آئے اگر آپ کے ناپ سے درزی زیادہ لمبی یا چھوٹی کر کے لے آئے کمیز تو آپ لے لیتے ہیں سی تو ہے نا اس نے شکل تو کمیز کی ہے مگر آپ کے ناپ سے کم ہو بیش اس لیے نہیں لیتے میرے کپڑے کے پیسے دو آپ